اور ہم اس لیے طالبان کے مخالف ہے کہ طالبان نے اتنی بڑی خون ریزی صرف اپنا اقتدار حاصل کرنے کے لیے شروع کر رکھی ہے اور اس لیے مار پیٹ کا نظام گرم کر رکھا ہے تو کیا یہ حقیقت ہے کہ شرعی نظام کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو سزائی ہی دینا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا پسند کریں آپ کے اس سوال میں دو جز ہیں ایک تو یہ کہ طالبان نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے بہت زیادہ خون بہایا اور دوسرا جز اسلامی سرزاؤں اور حدود کے متعلق ہے تو میں پہلے اس سوال کے دوسرے جز کا جواب دینا چاہوں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ شہری نظام کا مقصد صرف لوگوں کو سزائیں دینا نہیں ہوتا پھر اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلامی سرزاؤں اور حدود کو اتنی حکارت سے نہیں دیکھنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں شاعر اللہ ہیں تو ان کو اتنی حقیل نظر سے دیکھنا یہ بے ایمانی کی علامت ہے ایک دفعہ عمر ابنو عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے والیوں کو خط لکھا اور اس میں انہوں نے ان سے فرمایا کہ حدود کا قیام میرے نزدیک ایسا ہے کہ جیسے نماز کا قیام مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا جو شخص نماز کو حقیق جانے تو وہ اس سے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے اسی طرح جو شخص حدود الہیہ کو حقی سمجھے تو وہ بھی اس سے دائرہ اسلام سے نکل جائے گا اس لیے ان سزاؤں کو اتنا ہلکا اور حقیق نہیں سمجھنا چاہیے یہ تو ضمنً ایک بات سامنے آ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ شرع نظام کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو سزائیں دینا نہیں ہوتا بلکہ یہ تو اسلامی نظام کا ایک جزو ہے اتشری اس کے علاوہ اسلامی حکامت کے عملی نفاذ کے لیے مناسب فضا بنانا اسلامی احکامات کو وہ حق دینا جو ان کا حق ہے معاشرے کی اصلاح کرنا مسلمانوں کے گھروں کی انفرادی اور معاشرتی زندگی کو اسلام کے مطابق بنانا یہ سب اسلامی نظام میں داخل ہے اس وقت ملک میں جو نظام نافذ ہے یہ نظام ہم پر زبردستی لاگو کیا گیا ہے بندوق کے زور پر ہمبر ڈالا گیا ہے اس نے ہماری ہر چیز بدل کر رکھ دی ہے نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ لوگوں نے اسلامی احکامات کے ساتھ کھیل شروع کر رکھا ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اسلامی احکامات کے بارے میں اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہے اسلام پر اعتراضات کرتا ہے اسلام کا جس طرح چاہے مذاق اڑانا چاہے تو وہ اڑاتا ہے لوگوں نے زناب الجبر اور زناب الرضا کے درمیان فرق نکالنا شروع کر دیا ہے یہ باتیں بھی چل رہی ہیں کہ جی عورت بھی خاون کو تلاش دے سکتی ہے اس حد تک بات پہنچ چکی ہے تو اسلامی نظام کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں پیدا ہونے والی اس طرح کی تمام خرابیاں اس کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں پھر سوال مذ کو یہ بات کہ طالبان نے صرف شرع سزاؤں کے نفاذ کے لیے اتنا خون بہایا تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ اور خون بہانا صرف شریع سزاؤں کے لیے نہیں تھا بلکہ یہ پورے کے پورے اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے تھا لیکن بالفرض اگر یہ خون بہانا صرف شری سزاؤں کے نفاذ کے لیے بھی ہوتا تو تب بھی اس میں کوئی حاج نہیں کیونکہ کبھی اسلام کے صرف ایک حکم کے لیے بھی جنگ ہوا کرتی ہے اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ صرف چند حکموں کے لیے خونضی ہوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو مانین زکوٰۃ تھے وہ نماز بھی پڑھتے تھے روزے بھی رکھتے تھے حج بھی کرتے تھے جہاد بھی کرتے تھے اسلام کو بھی مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو وحدہ العشریک بھی کہتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول بھی مانتے تھے قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب مانتے تھے وہ یہ سب کچھ مانتے تھے لیکن صرف ایک زکوات کے دینے سے انکاری تھے تو صرف اس زکوات کے انکار کی وجہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا آپ نے ان سے جنگ کی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رسی بھی دیتے تھے اور مجھے وہ رسی دینے سے انکار کریں گے تو میں اس پر بھی ان سے جنگ کروں گا تو یہ اعتراض تو انہیں سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک حکم کے لیے صرف ایک حکم کے لیے اتنی عظیم جنگ کی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اصل میں اسلام کی روح ہے اسلام کا مزاج ہے اور اس کی طبیعت ہے کہ اسلام اپنے ایک حکم کے انکار کو بھی برداشت نہیں کرتا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اسلام واحد متصل ایک اسلام ہے اس کے اجزا نہیں ہو سکتے کہ ایک جز کو تو آپ مانیں اور باقی کو نہ مانیں بلکہ پورے اسلام کا ماننا ضروری ہے من ان کا رشن شراعلاسلامی فقط اب الہ اللہ یہ امام محمد ابن الحسن شیبانی رحمہ اللہ کا قول ہے امام محمد فقہ حنفی کے مؤسس اور مدبن ہے یہ ان کا قول ہے کہ جو شخص شرائ اسلام میں سے کسی ایک اسلامی حکم کو بھی نہ مانے کسی ایک حکم کا بھی انکار کرے تو اس نے اپنے لا الہ الا اللہ کو باطل کر دیا تو اسلام واحد متصل ہے اگر کوئی اس کا ایک حکم بھی ضائع کرے گا تو ہم اس کے خلاف قیام کریں گے امام محمد رحمہ اللہ سے نقل ہے کہ اگر کوئی قوم اذان چھوڑ دے تو فرماتے ہیں میں ان سے جنگ کروں گا اب یہاں آپ دیکھیں کہ اذان ایک سنت عمل ہے مگر پھر بھی اذان کو اجتماعی طور پر چھوڑنے پر امام محمد کیا فرماتے ہیں کہ میں ان سے جنگ کروں گا تو اذان کے چھوڑنے پر ایک سنت کو چھوڑنے پر جنگ جائز ہے تو آپ خود سوچیں کہ جب کوئی قوم حدود کو رجم کو سوج جیسے قطعی اور فرضی احکامات کو چھوڑ دے تو کیا اسے جنگ جائز نہ ہوگی اس سے تو جنگ بطریق اولا جائز ہونی چاہیے تو یہ ایک جواب ہوا اور یہ جواب ہم نے شرع لحاظ سے ایک مسلمان کے لیے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے اسلام کی روشنی میں یہ سوال کرے تو آپ اسلام کی روشنی میں اسے یہ جواب دے سکتے ہیں اور اگر یہ سوال کوئی ملحد اور بے دین شخص کرے جو اسلام کا مذاق اڑانے والا ہو اور اس کے دل میں اسلام کی کوئی قدر نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے جواب پھر مختلف ہوگا اس سے پھر ہم یہ پوچھیں گے کہ موجودہ قوتیں جتنی بھی ہیں جتنے بھی ممالک اور حکومتیں ہیں اگر ان میں سے کسی کی کوئی معمولی سی بھی رٹ چیلنج ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں یقیناً وہ اس کے لیے جنگ کرتے ہیں ان حکومتوں نے جو لاکھوں کروڑ روپے خرچ کر کے یہ جو فوجیں بنائی ہیں تو انہوں نے اپنی یہ فوجیں اپنے اس نظام کے قیام اور اس کی حفاظت کے لیے بنائی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے لیے اس باطل انسانی وضعی نظام کے لیے ہر قسم کی جنگ جائز سمجھتے ہیں اور اگر اس نظام کی معمولی سی بھی رٹ چیلنج ہو جائے تو وہ اپنی پوری قوت اور فوج اس میں مصرف کر دیتے ہیں تو ان کو تو اپنے اس نظام کے لیے فوج کا استعمال کرنا اور جنگ کرنا اور قوت کا استعمال کرنا جائز ہے لیکن اسلام کو اپنے نظام کے قیام کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اپنی دفاعی قوت رکھنے کی اجازت نہ ہو حالانکہ اسلام ایک الہی دین ہونے کے باوجود آسمانی قانون ہونے کے باوجود اپنے دفاع کا حق نہ رکھے تو یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے یہ تو اسلام کو ایک حکین نظر سے دیکھنا ہے کہ ہر کسی کو اپنی دفاع کا اور قوت کے استعمال کا حق ہو لیکن اسلام کو یہ حق حاصل نہ ہو تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ اسلام کو حقیقت میں ایک نظام کی حیثیت سے مانتے ہی نہیں اور آپ کے دل میں اسلام کی کوئی قدر ہی نہیں تو ان کی یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے تو جب ہر حکومت کے لیے اپنی رٹ چیلنج ہونے پر قوت کے استعمال کی اجازت ہے اور وہ جائز سمجھتی ہے اور دنیا بھی اسے جائز کہتی ہے تو اسلام کے لیے بھی اپنے دفاع اور اپنے نظام کے نفاظ کے لیے قوت کا استعمال کرنا صحیح ہے